سبحان الله سبحان الله ما شاء الله كما باذن الله ارشدتني الله سبحانه وتعالى قام دان خرج من السماء سعاده دارين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 پہلے نمبر پہ میں گپت گو طرح کا تشکر کے اسلام کے نام پہ اسے ووٹ منگل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 वोट देओगे या नहीं दोगे नहीं दोगे सिर्फ क्या इस्लाम देोगे तो देव आ जाएगा मेरा की मतलब है एक तो गल्ले मुला है मंगे वाले तो बिमान है सिर्फ नए लेने वाले दोनों सारे है अल्लाह का कुरान सुनो गल्ला शाह सूरत आफ्ताब सुबह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 اختیار نہیں کر پڑی وہ مطلب نکلے گا کہ جڑا اختیار سمجھے گا وہ کاخریتے گا اور اگر اختیار نہیں رب پابند حکم نہیں رسول پاک وہ حکم سے پابندہ وہ مطلب وہ ملے گا ٹھیک ہے نا دوسرے آئے فکری سرا ہوا چہنا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 عوامس میں کسمیا پیا کرام نکل بندے روزانہ نکا اپنا کرا لینا چاہیے شام نواں کیوں کوئی پتا نہیں سبر ایک کر دے چاہا فٹ پہ آپ حا نے جو فرمایا جو لوگوں میں ہو جب کا صبح مومن میں ہوگا بندہ شام میں کافر ہو جائے گا شام مومن میں ہوگا سویرے کافر ہوگا ایمان سال کا ووٹ پانچ کلے بندے کا پر حدیث ہے سویرے مو میں تو شام میں کافر کیوں سا آپ کو حدیث غلط گے تو میں آپ کو شین لائیں ہے حدیث پاپروں کی آنکھوں اور افسوس سے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 اگلے میں خات کی تشریح کر بہت آیا ساتھ سیلری کا ملکوں کام لولہ لنگڑا پہلوان بہمان تباہ کر گیا قوم نو نام راج نہ ہی ہوتا دوسرا بڑے کام کر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 اسمبلی جیسے خدا تے خدا کے غور ہونا گورو سی برادری ملعون اسمبلی خدا رسول کا مقام سنبھال لیا ہوا ہے خود کو فراؤن واگوں مشرک نے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 سنت نابو نہ پیاحال پار میری دنال دنال دنال تو مضبوط نپڑی ہوگی نا وہ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 قرآن حدیثی دن سے قانون بنا کے سارا کچھ بنا کے اپنی نزی کا بنا کے پاکی کر د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 منو ایسا جی آیا پھر جی شاطانی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 اسلامی کا مانے نے بنایا تو مخلوق نے بنایا کیا نا کٹھے ہوتے مخلوق کا بنایا قانون شرک بنایا بنایا قانون فوگید ہے شرکت میں کٹھے ہو گئے معلوم یا یہ بات کس کام سے جم ہو رہی ہے اسلامی میں ایک حوالہ کرنا تھا لارڈ سروڑ کا مشرقہ انیس سو اٹھ کا سنایا تھا نا اس کے اندر کیا سیاسی آزادی تیار تیار ہیں لیکن جیسے بندے تیار ہوئے سارے کلچر سے تحریر اور تعلیم کے اندر رکھے ہو لیکن انگریز حکومت ایک لمحے کے لیے آزاد اسلامی ریاست <تصفح>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 اور اس بابا ہے کہ پھر اور میں انگلات کے محلوں ساوٹی افراد وہ لنگ دین پر ہو ملا بچھائے ملا بچے دست کنے کے بچاری کو چھوٹا ہوں خوک کر دکھنا با خود رہے ماشادہ یہاں بنا مائے پچھے آؤں پھر بورد بیانے پاک کر آؤں کوک ماخود ہوگا بچاری خیلو پوک کون بچاری خیلی ہوئی تو بتائی دے ماندالا ہوں گے چھنا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 جس کے اندر چھوڑے باقی वो करनी है पहलों नेंशी। <laughs> नेंशी। है था था के पाकिस्तान दो हजार दो मंजूर को लेसौना जराइम पर खिलाफ अमला हरूद का आरटील پہلے نمبر کے جنرل حکومت آرڈینس کا مانا ہے لفظ کا لفظ کا مانا ہے تو میں نو کے حوالے لکھا ہے آرڈی قانون آر بی قانون <تصفيق>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 बिहुन अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह बिहुन अल्लाह किरे तो कर देना ते ना ये तो फर मारदा यार उन्हें ना तो खाली पे अरेन ताकि से में तो तो प्रदान करना था खाने में چار کبکے تو چار سب کے بندے میں کتاب تھریا ہے میں <سؤال> سیون دینا تھا کہ پوستا جو کچھ کر رہے تھے محنت اور گائے نہیں پی چاندی چھاتے آ رہے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 ساری شریعت کے مطابق سزا صرف گرین سنسار کرنا یا اوڑنا. تیسری سزا آئے تیری جناب نہ سزا موت آسی نہ عمر قید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 نے مدرسے کی تعلیم نو کر درخت جہاں لفظوں کی گہرائی نو پہنچنے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 لائی دے اندر قانون کا خطرہ شاہد کئی کھنگر 80 80 سال دے کھنگر شائلا نہیں اگر اس سے صحت نہیں ہاں قانون دی کتب دیوں دسو لاط دیانے تے کھنگر کھنگر کا کرے محمد سلمان نے دی دی تاریخ کیتی جاتا ہے ہڈی دے دی بھارت گل کیتی ہے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 بہر قسمت غیرت کے انو لبی برابر کوئی ہے جو دی گیا ہے شرط ہے کہ ہے 50000 ہاڈی میں ہے میرے خیال کوئی حالت آسا نہیں جہاں تزید رالا ہو مدد ٹھیک ہے